جی اس کا اصل میں مواصلاتی نظام سے تو اول تو کوئی رابطہ نہیں ایک وہاں بتا رہا ہوں چند مسلمات ہیں جس سے مفر نہیں ٹھیک ہے نا اب چاروں ایما جو فتوے دیے ہیں نا ہر امام کا فتوا کسی اس کا مرکز اور ماخذ اور مرجع یقیناً کوئی نہ کوئی حدیث ہے یہ تو سمجھ لیں آپ ہمارے مذہب میں یا امام شافی دیگر مذہب میں اگر ان کے مذہب کا امام نہ ہو ٹھیک اور وہ امام ان کے مذہب کی رعایت کرے تو ہماری چاروں اماموں میں سے کسی بھی امام کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی مگر ہمارے مذہب کی رعایت کرے ٹھیک ہے رعایت کیا ہے بولے ہمارے امام کے نزدیک سایہ دو مسل ہو تو اثر کا وقت شروع ہوتا اور امام شافی کے نزدیک ایک مثل پر اثر کا وقت شروع ہوتا جہاں امام کے مقتدی حنفی ہیں وہ ہنفی وقت میں نماز پڑھا اس وقت میں امام شافی کے یہاں بھی نماز جائز اور ہنفی کے یہاں بھی نماز جائز اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ اختلاف کیوں ہوا اس کی وجہ کیا ہے اصول میں اختلاف نہیں بنیادی جو عقائد اس میں اختلافی فروعات میں اختلاف مثلاً ایک اس کی معمولی بات بتاتا کتاب التیمم مشکا شریف میں یہ حدیث ہے دو صحابہ جو تھے وہ سفر پر نکلے انہیں پانی نہ ملا انہوں نے تیم کر کے نماز پڑھی پڑھنے کے بعد میں اپنے منزل مقصود پر پہنچ کر ایک صحابی نے نماز لوٹائی دوسرے نے نہیں لوٹائی دونوں حضور کی خدمت میں آئے اور مسئلہ پوچھا تو جنہوں نے نماز لوٹائی حضور نے فرمایا کہ تم نے دورہ ثواب کمایا اور جنہوں نے نماز نہیں لوٹائی ان سے فرما تم نے سنت کو پا لیا اب دیکھیں دونوں صحابی کے رائے میں اختلاف تو ہوا نہیں ایک بار اختلاف کی وجہ بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن سے یہ بات صاف ہو جائے ایک شخص حضور علیہ السلام پر ایمان لایا اور حضور علیہ السلام کو رفا دین کرتے ہوئے دیکھا وہ بسرا چلا گیا یا عراق چلا گیا اس نے تو حضور کو رفا دین کرتے ہوئے دیکھا وہ ساری زندگی رفا دین کرے گا ٹھیک ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام جب آئے کہ رفا دین منع کیوں ہوا وہ صاحبہ کو رفا دین کرتے ہوئے دیکھا حضور نے فرمایا کیا گھوڑے کی طریقے سے دم ہلا رہے نماز سکون سے پڑھا کرو ہمارے امام آزم ابو حنیفہ کے نزدیک اب رفا دین منسوخ ہو گیا یہ خبر ان صحابی کو نہیں پہنچی وہ رفا دین کرتے رہے ٹھیک اس طرح جو شخص نے حضور کو جس حال میں دیکھا وہ اس نے زندگی بھر اسی عمل کو اپنایا اب اس کو اگر آپ لوگوں میں دلوں میں فراغی ہو تو آپ اندازہ لگائیے اس میں آ, ڈاکٹر حمید اللہ صاحب آف پیرس بہت بڑے محقق تھے اور دنیا اسلام میں صف اول کے محقق مانے جاتے نواز شریف کے دور میں ان کو بھاول پر یونیورسٹی میں لیکچر کے لیے بلایا ایک لیکچر میں انہوں نے بڑی پیاری بات کر انہوں نے کہا یہ جو شافعی مالکی حمبلی اور حنفی ہیں یہ اصل میں اس کی بنیاد کا کہا یہ ساری ادائیں حضور کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں مذہب کے ذریعے سے اپنے حبیب کی ہر ادا کو قیامت تک کے لیے زندہ رکھا سمجھے صاحب, صاحب تو شافی حنفیت پر کوئی فضیلت نہیں ٹھیک اب آئیے چونکہ ہم حنفی ہیں فطرت ہے تو یہ ای چاروں ایما میں سے دور صحابہ کو جنہوں نے دیکھا وہ امام آزم ابو حنیفہ ان کا ان کی ولادت ستر ہجری میں ہوئی ایک قول کے مطابق ستر ہجری میں اگر امام ابو حنیفہ کی ولادت مان لی جائے تو اس وقت تقریباً تیس بتیس صحابہ کرام موجود تھے معروف یہ ہے کہ اسی ہجری میں ولادت تو اسی ہجری میں جب ولادت ہوئی تو تقریباً نو سے لے کے سات صحابہ کرام اس وقت موجود تھے اور امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت انس ابن مالک سے ہوئی اس لیے کہ ان کا وصال ایک سو ایک ہجری میں ہوا اور وصال بھی ان کا ہوا ہے عراق میں اور یہ کوفے کے رہنے والے اس طرح سات صحابہ کرام علیہم ردوان سے امام اعظم ابو حنیفہ نے ملاقات کی اور براہ راست صحابی سے حدیث سن کر کے بیان کرتے ہیں. مسند امام اعظم ابو حنیفہ کتاب العلم میں بالکل اوائل میں یہ حدیث ہے کہ میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حج کرنے گیا تو ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک ضعیف بوڑھے صاحب تشریف لائے وہ بیٹھ گئے چاروں طرف ان کے مجمع لگ گیا بیٹھو بھائی آرام سے بیٹھو چاروں طرف ان کے مجمع لگ گیا میں نے اپنے والی سے پوچھا یہ کون صاحب انہیں کہا یہ حضور علیہ السلام کے صاحبی حضرت عبداللہ اللہ بن حارث۔ اور یہاں آن کر کے یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں امام بنیفا کہتے ہیں میں بھی مجمع میں پہنچ گیا اور میں نے یہ حدیث سنی کہ وہ یہ فرما رہے تھے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی علم دین سیکھ لے اور سیکھنے کے بعد جب اس پر عمل کرے اور لوگوں کو دعوت دے علم دین سکھائے اس کی دنیا اور آخرت کی تمام تر ضرورتوں کا اللہ اپنے ذمے کرم پر لے لیتا یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے براہ رات حضرت عبد البن حارث حدیث سن کر بیان جبکہ تینوں ایمام میں یہ بات نہیں ہے مثلاً اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر امام شافی کے ماننے والے اب آپ کو تعجب ہوگا امام آزم ابو حنیفہ کا وصال ہوا ڈیڑھ سو ہجری میں اسی کو پیدا ہوئے یا ستر ڈیڑھ سو ہجری وصال اور امام شافی کی ولادت ڈیڑھ سو ہجری کی یعنی کتنے جونیئر ہیں اس اعتبار سے اب اس کے بعد اور سنیے آپ امام شافئی امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد تھے امام محمد اور یہ امام محمد کے شاگرد امام شافئی امام شافی اگرچہ مشتحد اور صاحب مذہب ان کے ماننے والے دنیا میں موجود ہیں مگر امام شافی کے دادا استاد تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تو اس لیے چاروں مذہب حق پر ہیں اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیں گے بشرطی کہ وہ ہمارے مذہب کی رعایت کرے اب میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں آپ نے دیکھا کہ سن ستر میں جب بھارت سے ہم جنگ ہارے تو ماشاء اللہ یہ تاریخ کا بہت سیاہ ورق کہ ترانوے ہزار فوج ہماری ہندوستان میں قید ہوگا صاحب اب ایک تو یہ کہ فہرستوں کا تبارلہ وغیرہ بہت مسئلہ تو اس وقت جو ان کی بیگمات تھیں وہ پریشان تھیں یہ بھی پتہ نہیں کہ شوہر زندہ ہیں یا مر گئے اگر زندہ بھی ہوں تو پتہ نہیں بھارت کی قید سے کب چھوٹیں گے بعض ہمارے علماء نے امام مالک کے مذہب پر فتوا دے دیا اب سنی تاجبت ہوگا آپ کو امام آزم کا مذہب یہ ہے یعنی فتوا یا مذہب سے مراد ان کا موقف مذہب سے مراد یہاں دین نہیں ہوگا کہ کسی خاتون کا شوہر مفقود الخبر ہو جائے پہلے فتوا دیا تھا ایک سو دس سال پھر بعد میں فتوا دیا 90 سال اور آخرین ان کا فتوا تھا کہ اس کی بیوی بی ستر سال انتظار کرے دوسرا نکاح نہیں کرے تو لوگوں نے ضرورت کو ملوز رکھتے ہوئے امام مالک کے مذہب پہ فتوا دے دیا امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ اس کی عورت جو ہے وہ چار سال انتظار کرے چار سال انتظار کرنے کے بعد اب قاضی شرع جو ہوگا وہ اس پر موت کا حکم لگائے گا تلاش کرنے کے بعد موت کا حکم لگانے کے بعد وہ عدت گزارے گی عدت گزارنے کے بعد دوسرا نکاح کرے گی آپ کو تعجب ہوگا جن جن مفتیوں نے امام مالک کے مذہب پہ فتوا دیا اور شادی ہو گئی ترانوے آزار فوج جب رہا ہوئی تو سب کے شور گھر آ جی اب کیا کریں دو بچے پہلے کے دو بچے اب کے اب کہاں جائیں تو سارے مذہب کے امام کا یہ فتویٰ ہے کہ مفقود الخبر پر اگر عورت کے لیے شوہر کے انتقال کی اگر وہ دے دی اور اس نے نکاح کر لیا لیکن شوہر جب زندہ آئے تو اسی پچھلے شوہر کی طرف اس کو لوٹایا جائے گا سارے تجربے جو تھے لوگوں کے وہ تقریباً غلط ثابت ہوئے تو اس لیے کوئی شرعی ضرورت کے بغیر کسی دوسرے مذہب کی طرف رجوع کرنے میں خطرہ یہ ہے کہ آدمی نفس کا بندہ بن جائے گا پھر یہ دیکھے گا کہ رعایت رعیت کی تلاش میں کرے گا اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ متاخرین علماء کا یہ زمانے کے نہیں کہ ایک امام کی پیروی کرنا واجب ہے اور بغیر شرعی ضرورت کے اس سے نکلنا یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا مثال کے طور پر اللہ شامی نے ایک جگہ اس کا ذکر کیا کسی لڑکا لڑکی میں رشتہ چل رہا تھا لڑکی والے شافعی تھے لڑکے سے کہا کہ تم رفا دین کرنے لگ جاؤ ہم لڑکی دے دیں گے یہ مقدمہ چلا اس نے سوچا کہ رفع دین بھی تو حق ہے امام شابی کا مذہب ہے. حق ہے اس نے کہا شرط منظور نکاح کر لیا نکاح کرنے کا اس زمانے کے علماء نے فتوا دیا کہ خطرہ ہے کہ یہ کافر ہو کر مرے گا اس لیے کہ اس نے یہ تو سوچ لیا کہ رفع دین جائز یہ نہیں سوچا کہ رفع دین نہ کرنا بھی تو مذہب ہے نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ اور دوسری بات یہ اس نے کائی کے لیے چھوڑا اب یہ لفظ استعمال کیے علامہ شامی نے کہ ایک بدبو دار چمڑے کو حاصل کرنے کے لیے حق کو چھوڑا کوئی شری ضرورت ہے اب شری ضرورت کیا یہ پاکستان آپ کی کبھی کسی حملی مذہب کے لوگ سے ملاقات ہوئی آپ کی کبھی کوئی حملی مذہب کا کوئی آت... کوئی امام کوئی امام یہاں تک کہ کوئی شافعی امام بھی نہیں سمجھ ایک مسجد ہے پورے دو کروڑ کے شہر میں یہ درجہ یہ اب کوک سوسائٹی ہے گراؤنڈ ہے اس کے پیچھے ایک مسجد ہے جس میں ہمارے مولانا محمد اسماعیل صاحب وہاں امام ہے ہمارے یہاں دارالمجیدیا کے فارغ ال تحصیل ہیں وہ شافی اس کے علاوہ پوری کراچی میں کوئی مسجد نہیں منوڑا میں کافی شافی حضرات کیماڑی میں کافی شافی حضرات یہ شافی حضرات پوری کراچی میں تلاش کر امام نہیں ملے تو کس کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہنفی کے پیچھے یہ شرعی ضرورت ہے ٹھیک ہے جیسے میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پر گیا کیپٹاؤن بڑا مشہور شہر ہے ساؤتھ افریقہ مہمان تھا میں ان کا انہوں نے مجھ سے تقریر کرائی اور مجھ سے نماز پڑھائی نماز میں انہوں نے ان کا جو امام تھے انہوں نے کہا مولانا ہمارے یہاں امام شافی کا مذہب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا خطبے میں نام لے کر درود پڑھنا ہوگا اور خطبے میں وطلا کہنا ہمارے یہاں ضروری ہے تو ہم بھی حضور علیہ السلاۃ وسلام کا نام لے کر درود پڑھتے ہیں وط کلّہ والی آئد بھی پڑھ دی تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے تو کوئی شرعی ضرورت ہو تب تو کسی مذہب کی طرف جائے اور محض اپنے نفس کے خاطر کسی کی طرف جائے تو آدمی نفس کا بندہ ہو جائے گا اس لیے علما فرماتے ہیں اگرچہ وہ مذہب حق ہے مگر امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی کو چھوڑ کر بغیر شریح ضرورت کے کسی طرف رجوع کرنا یہ ہلاکت ہے سمجھ لیا مسئلہ دیکھیے اور کوئی سا